محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلم علی مولانا محمد ان الجود الجودی ولکارم وصحبه و وسلم وبارق والسلام تو وسلام رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المزنبين کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے کتنے ہی عہدے اس کو کیوں نہ مل جائے اگر وہ کوئی قول کوئی حکم جاری کرے تو وہ عقیدہ نہیں بن سکتا عقیدہ بنے گا تو قرآن اور حدیث سے بنے گا کسی امام یا مجتہد کے قول سے عقیدہ نہیں بنتا ہم اہل سنت بچاٹ جن کو اب بریلوی بھی کہتے ہیں بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں کسی عقیدے کا نام نہیں کسی فرقے کا نام نہیں بلکہ سچے اہل سنت کی پہچان کے لیے دیوبندی کے, کے مقابلے پر ایک لفظ ہے جس, جس سے پتا چلتا ہے کہ سچے سننی کون ہیں ہم لوگ جتنے بھی آپائش رکھتے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق رکھتے ہیں یہ فیصلے میلاپ جو سجائی جاتی ہے اس کو کچھ دوست شیر کہہ دیتے ہیں کچھ بے درام کہہ دے رہے ہیں کچھ ناجائز کہہ دیتے ہیں اور پدوں کا بس چلتا ہے تو حرام بھی, بھی کہہ دیتے ہیں اگر محبت ان لوگوں کے نزدیک میلاد شریف منانا واقعی شرف و بے در حرام و ناجائز ہے تو میرا سوال, سوال یہ جی جی جی ہے کہ پھر یہ ملا, ملا شریف کی محفلوں میں شریر کیوں ملوم ہوتے ملوم دے دے اس کا دستا مطلب دستا تو یہ ہوا کہ جس کو تم نے شیر کہا خود اسی کے مورتقب ہوئے جس کو حرام کہا وہ ہی کیا یا تو یہ ہوتا کہ کوئی اس میں جو ایسا پتوا دیتے ہیں ان میں سے کوئی اس میں شریر نہ ہوتا جب یہ خود شریک ہوئے اور, اور ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو اصل بات سچوں کو معلوم ہو گئی کہ ان کے فتوے غلط ہیں ان کا عمل غلط ہے میلاد منانا غلط لگا دیجئے چیک نہیں لگے گا میلاد منانا غلط نہیں جو میلاد کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے نیلاد کے معنی پیدائش کے اس, اس کا مطلب یہ سارے پیدائش, پیدائش کو مانتے ہی نہیں ہیں بغیر پیدا ہوئے آئے ہیں یہ لوگ کیا بنے بنائے اترے ہیں پیدائش کے معنی ہے ارے نیلاس بنانا شرط نہیں کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی لم لب یلد ولم یولد ہے اللہ کسی کی اولاد نہیں اللہ کی لب کوئی لب اولاد نہیں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں نبی کا اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے مخلوق مانتے تو جو چیز شرک کو ختم کرنے والی ہے اس کو شرک کہنا بتائیے یہ حمایت ہے یا نہیں تو وہ لوگ جو اس کو شر کہتے ہیں اپنے احمق ہونے کا ثبوت دیتے ان کو چاہیے کہ وہ پاگل خانے سے رجوع کریں وہ لوگ جو اس کو بدا کہتے ہیں ان کو بدر کی تعریف بھی معلوم نہیں کہ بے کہتے کس کو آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سننے کو ملی ہوگی میرے والد صاحب کے بلا رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے تھے ایک شخص آسیا کہنے لگا ملاش منانا ہے اور آج کل ان کو یہ کہنا نہیں آتا کہتے ہیں بدد ان کی املا تک تو معلوم نہیں تو اس نے کہا میرا بنانا بدا کہ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کوئی عالم نہیں کہنے کے کوئی انداز ہوتا ہے تو والد صاحب نے اس کی طرف راہ اٹھا کے دیکھا اور کہا یہ بتاؤ بد کس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے اس کو بدا کہتے ہیں والد صاحب نے کہا کہ یہ بتا تو نے کہا کہ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے جو بد ہے تو یہ بتا تو اس زمانے میں تھا میں نے اپنے آپ کو مٹا مٹالے تھے کسی اور چیز کی فکر کرنا تو ان کو بے کے معنی معلوم نہیں بے کی تاریخ سن لیں وہ بات یا وہ کام جس کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں اس کی دین میں اصل نہ ہو شریعت و سنت میں اگر اس کی اصل کسی طرح موجود ہے تو ایسے کام یا بات کو بے کہا جا سکتا ذرا ان نہیں وہ چیز جس کا سب شریعت سے کسی طرح نہ ملے اس کو بے کہتے ہیں اور جس کی اصل موجود ہو شریعت و سنت میں اس کو بے کہہ سکتے نہیں کہتے ہیں قرآن میں کہا قرآن پڑھنا آتا ہو تو تب بار ہوتا ساری عمر تو بہتر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہو بغل میں دوسری کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا نام تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال تم قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے نا کہ قرآن میں ثبوت ہے یا نہیں کیونکہ میلاس کے بارے میں بھی دو باتیں کرنے کو کہا گیا اس لیے ہوں پھر آئے اور اس کا جمع کرنے قرآن سے میلاد کا ثبوت حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ سلام کے بارے میں سورہ مریم قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا سولوا مارا اللہ فرماتا ہے و سلام یوم اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا قرآن سے پتا چلا نبی کے یوم جلاسر کا بیان قرآن میں موجود یوم بولے گا میلاد کرتے دن, پیدائش کا دن جب حضرت جہیا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام ہے تو اندازہ کر لیجئے گا جس کی برکت سے حضرت جہیا اور عیسیٰ پیدا ہوئے اس نبی الانبیاء کے یوم بلادت پر کتنا سلام ہوگا قرآن سے دودھ مل جائے پھر اس کو کوئی کہے بے تو پتا چلا اوپر والا اس کا خانہ یعنی دماغ خالی ہے دماغ کام کرتا اگر کرتا ہوتا تو یہ جی ایسی باتیں کرتے نہیں ان کے ساتھ وزیر بن گئے وزیر صبائی وزیر ٹیلیویژن پر بارہ تیرہ رسم ال کو ایک پروگرام آیا اس میں انہوں نے کہا کہ میلاد النبی کا شرعی ثبوت نہیں ہے یہ جملہ میرے کانوں میں پڑ گیا میں نے چاہا اسی وقت ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھوں دیوبند کا سو سالہ جشن منانے کا ثبوت شریعت میں ہے دارالوبند کا انیس سو اسی میں سو سالہ جشن منایا گیا ذرا شریعت اس کا ثبوت تو نکال دو اور اندرا گاندھی سے ستا کروایا گیا ذرا اس کا ثبوت تو نکال دو تمہیں میلاد چبھتا ہے hai. تو یہ صاف بات ہے تمہیں نبی سے محبت تم میلاد روکتے رہو تمہارے روکنے سے میلاد رکے گا نہیں جتنا روکو گے اور ہوگا اور اعلان سن لو سنیا کا اعلان سن لو سیں دروتوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل یاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا yeah. میلاد بند کرنے والے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ میلاد بند ہو سکتا نہیں اگر میں صرف اسی موضوع پر تکلیف کرتا تو قرآن سے حوالے دیتا اس کو عید کہنا جائز ہے یا نہیں خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں پھر حدیثیں سناتا کہتے ہیں آپا نے نہیں منایا تم سے آپا کب سے جاننے والے ہو گئے تمہیں یہ آپا کے علیوں کا کہا علم ہاں صحابہ کے علیزے سننے ہیں تو آؤ ہم سنائیں گے کیونکہ ہمارا نام ہے سنت و جماعت اور یہ نقط صحابہ کا تھا وہاں سے اب تک چلا آ رہا ہے اگر اپنے آمار اور عقائد کا تواسر دکھا دوں اپنے سے لے کر صحابہ تک تو مان لینا اور اگر نہ دکھاؤں تو پھر کہنا نام اتارنی ہے بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا تم صحابہ کے پیروکار نہیں صحابہ کے ماننے والے ہیں تو ہم سننی ہیں اللہ اتنے نیلے نارے میں اپنی تقریر میں بربرار نہیں گا کیونکہ یہ میری شان میں نہیں لگتے میرے دوست کو ہر بزرگ کو یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں اپنے رپیوں کے دن منا لے جائے اپنے مدرسوں کے دن منا لے جائیں نہیں نہیں یہ کافروں کے دن منا لے تو جائیں ان کی توحید میں کوئی فرق نہ آئے ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے جتنا یہ جلیں گے انشاءاللہ اور جلائیں گے البدایہ ون کتاب کا نام ہے لکھ لیں ابن قطیر کی مشہور کتاب ہے حضرت پیر صاحب بیٹھے تصدیق کریں گے ابن تیمیہ کے آتے شاگردوں میں وہ بڑا مشہور ہے اور یہ بہادر اس کو بہت مانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک کی ملازت ہوئی بارہ اگستی اور کو پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جانور خوش ہو رہے تھے مچھلیاں خوش ہو رہی تھیں ہوائیں بج کر رہی تھیں ساری کائنات خوش ہو رہی تھی ایک کھڑا رو رہا تھا جانتے ہو اس کو خوش رہا ہوں ابلیس شیطان میں اپنی طرف اپنی کتاب کا نام دیا اس میں موجود وہ خراب رو رہا تھا کیونکہ اس کو نبی کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں اس دن وہ رو رہا تھا اس کے رو گھر خود تعلق بتا رہے کتنے سات آلو اور اس سے خوشی منا رہے تھے پورے خوشی منا رہی تھی ساری کائنات کو جو ہو رہی تھی وہ رو رہا تھا تو تالو کو پتا چلتا ہے کون کس کے طریقے پر ہے ہم سنی خوش ہو کے کے طریقے پر ہیں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک اپنا پتا خود دیتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنے نبی کا میلاد منانے کی تو یہ تو اس کو عید مانتے نہیں اور جب مانتے نہیں تو مناتے بھی مناتے بھی نہیں اور سنی جھومنے لگ جاتے ہیں ادھر ربی اللہ کا چاند نکلا سنیوں نے جنڈے لہ رہا ہے جھوم رہے ہیں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں عید ابھی کا زمانہ آ گیا اگر آواز لگائیں گے ایک, ایک رنگ, رنگ بھی آئے گا پتا چلے گا سب کچھ ہو رہے ہیں اور جو نہ پڑے نوٹ کر رہے نا پتہ چل جائے گا تو دوسرا پڑ جنگ وی کا زمانہ آ گیا عید نب کا زمانہ عید نبی کا زمانہ آ گیا لب بے خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پے خوشیوں کا ترانہ اللہ اور دار کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں یہ سنی ہے جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی خوشی سے سال میں ایک بار نہیں روز میلاد منایا کرو اتنا میلاد مناؤ کہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کے کہنے سے میلاد بند ہو سکتا نہیں اللہ تعالیٰ سناتا وفادار کا اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے پوجنا ہے تو صرف اللہ کو پوجا جائے کسی اور کی پرت عبادت ورشپ نہ کی جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ بل اور والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے اچھا سلو کیا جائے آپ نے ترجمہ اور تھوڑا سا مبہوم سنا پہلی بات جو اس آئر میں ایسے محبت کو سنانا چاہتا ہوں ذرا ذرا جو اللہ فرماتا پرماتا بقادار رب کا اور تیرے رب کا فیصلہ ہے اے اللہ تو زمینوں کا رب ہے آسمانوں کا رب ہے ہواؤں کا رب ہے پتاؤں کا رب ہے ساری کائنات کا رب ہے پھر پر ہے تیرے رب کا فیصلہ تو ہوا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے بتانا کیا چاہتا ہے میں سب کا رب ہوں مگر ناز ہے مجھ کو تو بات پر کے میں مصطفی کا رب ہوں اللہ رسول اللہ والے اللہ کو ہے راستے بات پر کہ وہ میرے نبی کا رب ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا اللہ رب ہے مگر اس کو ناز ہے تو اپنے حبیب کے رب ہونے پر ناز ایک بات اور بھی کرتا چلوں تاکہ کو یہ نہ سمجھے کہ صرف محبت میں کی ہے حقیقت بھی ہے حقیقت کے ناص کا حقیقت بھی ہے آپ لوگ چونکہ عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہاں تک کہ شریعت کی بات نہیں سنتے عقل کی سن لیتے ہیں آج ہمارے نوجوان کو بتایا جائے کہ امریکہ والے چاند پر چلے گئے فوراً مانے گئے امریکہ جا سکتا ہے اسے کہا جائے چودہ سو برس پہلے ندی میں انگلی کا ایک اشارہ کر کے چاند اور ٹکڑے کیا تو ذرا تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہے شریعت پر اتنا یقین نہیں جتنا اس کو اپنی عقل پر اور امریکہ پر یقین ہے میں آپ کو ایک عقلی دللی بھی دے دوں اور وہ بھی قرآن سے ثابت کر دوں بات سمجھ میں آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ایسے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخیں اللہ رب العالمین کے لیے رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا پالنے والا پرگار ہے نشر کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے کہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ کہے گا واقعی انسان بڑی قابل قدر چیز ہے بچپٹا پیدا ہوتا ہے چھ سات آٹھ پاؤنڈ کا کسی کے یہاں زیادہ فوج ہے مجھے احتراز نہیں ہے بچہ پیدا ہوا ابھی وہ بول نہیں سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا چند مہینے کا ہوتا ہے بیٹھنے لگ جاتا ہے پھر رہا جس کو ریگھنا کہتے ہیں وہ رینجتے پھر چلتا ہے پھر بڑے ہوتے ہوتے ہوتے ایک مقام پر اس کا جاتا ہے چار فٹ ہو پانچ کا ہو چھ کا ہو سات کا ہو خیر گیا اب اس کا پتا نہیں بڑا جوان ہوتا ہے پھر اس کی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے بڑھاپا آ گیا بال کالے سے تو سفید ہو گئے اس لیے اس کی جلد بالکل صاف سفاق رنکل پڑنے لگ گئے اب زوال آ رہا ہے تو وہ کہے گا اگر یہ تقلیق ہے تو اس کو تو زوال آ رہا ہے اگر آپ اس کو کی مثال دیں گے چھوٹی سی کومبل نکلتی ہے سے بنتی ہے درخت چاہنے لگی وہ بھی ایک جگہ پر جا کے پتے ڈر گئے دوبارہ آ گئے درخت بوڑھا ہو گیا اب کہیں گے اس پر کوئی زوال آ گیا تو کوئی ایک مثال کائنات میں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم اقلوں سے اسی طرح ناپتے رہے حالانکہ تم انسان نہیں بنا سکتے کوئی ایک چھوٹی سی کومبل کی خود نہیں سکتے تمہیں اگر زمین پھاڑانی ہو تو تمہیں مضبوط لوہے کی گنتی چاہیے زمین پھاڑو گے وہ کومپل جو بہت نرم و نازک ہے اللہ اس کو طاقت دیتا ہے وہ زمین خود پاڑ کے نکل آتی ہے اس کے باوجود تم اس کو شاید اہمیت نہیں دیتے تو سنو تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے رب کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ میرے رب کی سب سے تقلیف میرا نبی ہے اس کو دیکھو اس کا بچپن دیکھو لڑکے دیکھو جوانی دیکھو نہیں نہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو, دیکھو ان کا ظاہر باطن جو تمہیں نظر آتا ان ہو ان کی کے دیکھو. دیکھو سنو پوری کائنات پر زوال آ سکتا ہے میرے پر زوال نہیں آ سکتا قرآن کا فیصلہ ہے بلند آ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا تو پتا کیا چلا میرے سب کی یہ ایک تقلیق ایسی ہے جس کی شان ہر لمحے پڑ رہی ہے اس میں کمی کا کوئی سوال نہیں ہاں درخت ایک جگہ پر رک جائے گا اس سے آگے اس کی شان نہیں بڑھے گی انسان ایک مقام پر آ کر رک جائے گا اس کے بعد اس میں کمال نہیں آئے گا مگر وہ میرا نبی ہے کہ جو لمحہ گزرتا ہے نبی کے کمال میں اور اضافہ ہوتا ہے پوری کائنات میں کوئی اور ایسی مثال نہیں دی جا سکتی اسی لیے اللہ کو نام ہے تو مستفیٰ کے رب ہونے پر ہے کہ اگر میں خالق ہو کر بے مثل اور بے مثال ہوں تو, تو مبلو ہو کر بے مثل اور بے مثال ہے میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے جیسا مستفی کوئی اور نہیں ہے اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا یہاں پر ایک بات اور کرنی منہ سے میرے لڑک نکلا کہ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی گراؤنچی سب کی آواز چاہیے آپ نے کہا جو نہیں مانتے ہیں ان کو منواتا ہوں بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بے ایب بنا یہ صرف میرا قیدیتا نہیں ہے سپاہی سے اپا کہانے والے سننے کے حقیقہ پیتا ہے حضرت حسان ابن ثابت نبی پاک کے سامنے کہتے ہیں ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے صحابی کا قیدہ یہ ہے نبی ہر عیب سے پاک پیدا ہوا مگر وہاں پی نہیں مانتا وہ نہ مانے صحابی کا صحابی کی بات مانی جائے گی صحابی نے بتا دیا نبی ہر عیب سے پاک آپ کے کہیں گے کہ جو لفظ اللہ کے لیے کہا وہی نبی کے لیے کہہ رہے جو قیدیتا اللہ کے لیے رکھا وہی نبی کے لیے رکھا تو شرک اور کس بلا کا نام اور کس بیماری مارکیٹ کو جو کہتے ہیں تو جواب دے دے اللہ کا بے عیب ہونا اور شانت ہے نبی کا بے عیب ہونا اور ہالتے ہے دونوں میں فرق ہے جب, جب فرق ہو جائے تو, جائے تو برابری, برابری ہوتی ذراچی اگر نہیں سمجھے تو, تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے کہتے ہیں نا جتنے لوگ کہتے ہیں اس کو عربی میں کہیں گے سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہ رہے تھے نبے نیکیاں ملتی ہیں آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ آپ کے کہنے سے پاک ہوتا ہے جواب دیجئے نہیں آپ نے پھر بھی کہا اللہ پاک ہے ایک بار نہیں کہتے بار بار کہتے ہر نماز کے بعد تیرے اس مرکبہ کے آپ کو سوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اچھی چیز لگے آپ کہتے ہیں روحان اللہ اللہ پاک ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا اپنے کپڑوں کو بھی پاک کہتے ہیں برطن کو بھی پاک کہتے ہیں جگہ کو بھی پاک کہتے ہیں آپ کس کسی چیز کو پاک کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کا پورا وطن پاکستان یہ اور بات ہے کہ اس میں پلیز بھی آپ کے بت گئے ہیں مگر کہلاتا تو پاکستان ستان ستان کے پاس لوگوں کی جگہ تو آپ کا تو پورا ملک پاکستان ہے بتائیے آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا اپنے وطن کو بھی پاک کہہ دیا اپنے بدن کو بھی پاک کہا کپڑے کو پاک کہا جگہ کو پاک کہا کس کسی چیز کو پاک کہتے ہیں تو کیا برابری ہوگی جواب دیجئے نہیں کیونکہ اللہ کا پاک ہونا اور ہانستے ہیں ان چیزوں کا پاک ہونا اور ہانستے ہے اللہ کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں مگر میرے نبی کو رب نے بے عیب بنایا ہے نبی خود سے بے عیب نہیں رب نے اس کو بے عیب بنایا ہے اور فرق اور برف ہو گیا جب برف ہو جائے تو برابری رہتی نہیں اللہ کا بے عیب ہونا اور نبی کا بے عیب ہونا برابر نہیں ہے تو جب برابری نہیں ہے تو شرک بھی ہم لوگ کہیں گے نہیں دیکھو جی ان کا تو دانت گیا تھا شہید ہو گیا تھا ہو زخمی ہو گیا تھا خون نکلا تھا تو عیب تو آ گیا وہ کہنے والا اگر یہ تو یہ اصل میں اس کا اپنا ایپ ہے جو ندی کی طرف لگا رہا ہے شیشے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے میرا نبی تو حق کا آئینہ ہے جو ان کو دیکھتا ہے اصل میں خود کو دیکھتا ہے نبی میں کوئی عیب نہیں آپ کہتے ہیں ان کا دانت مبارک شہید ہوا تو اگر ہیب آ گیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ پورا دانت ٹوٹ گیا دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا کنارا جھڑ گیا تھا جس طرح ہیرے کو تراش دو چمک بڑھ جاتی ہے نبی کا دانت تو اور خوبصورت ہو گیا تھا اللہ یار میرے دوستو اور بزرگوں ان کا خون کا نکلنا ان کا عیب نہیں ہے اگر وہ خون نہ بہاتے تو آج کسی کو خون بہانے پر کباب نہ ملتا انہوں نے راہے. حق میں خون بہا کر مجھے اور کو خون بہانے پر کباب دلوا دیا آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں میں اس کو کمال سمجھتا ہوں فرق یہی ہے آپ کی سوچ غلط ہے نبی میں کوئی غلطی <سؤال> نہیں ہے <سؤال> جو نبی میں عیب شمار کرتا ہے وہ ہے نبی میں کوئی عیب نہیں ارے محبت والا تو عیب کو بھی عیب نہیں رہنے دیتا وہ بھی بنا دیتا ہے تم کیسے مسلمان ہو کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو محبت والے کو تو عیب بھی نظر نہیں آتا حب حکش حدیث ہے کسی کی محبت تمہیں اندر پہرا بنا دیتی ہے ارے عیب والوں کی محبت جب تمہاری آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے نہ اپنے محبوب کا ایپ سننا چاہتے ہو نہ دیکھنا چاہتے ہو تو اندازہ کرو جب تمہارے آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو اس حتی کو سوچو جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی عیب ہو نہیں اللہ تعالی نے جس کو اپنا حبیب آسم بنایا اس کو بے عیب بنایا نبی میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی عیب عقیدہ ہو والا حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن میں حضور ہے کہ گمان نہان نہیں نبی پاک کا حسن کس کمال پر ہے کہ نقص کا کوئی گمان بھی وہاں گمان ایک تو ہوتا ہے نا یقین یہاں گمام کہہ رہے ہیں گمام کی بھی گنجائش سوچنے کی بھی گنجائش یہی ہے اسی لیے درجے ملتے ہیں مرتبے ملتے ہیں محبت والوں کو اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں ذرا اس जिस بھی حال آپ دیکھ لیجیے جس دن صبح صبح آپ کے منہ لگ جائیں سارا دن جیسا گزرتا ہے آپ جانتے ہی میں نے نام لیا دیوبندی والی کہا آپ سمجھ رہے ہیں نا سنیں اللہ حدت کیا فرماتے ہیں وہ ہو <تصفيق> <تصفيق> جاؤ کوئی شمال لوگے اس کے ساتھ دھواں ملے گا کوئی پھول لے سو گے کانٹا ملے گا مگر رب کا یہ حبیب ایسا ہے کہ اس میں کسی نقص کا گمان بھی نہیں اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کہتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں دیکھا ہی دیکھ نہیں جی گیا اور آپ تو تب دیکھیں جب کسی ماں نے جنا ہو میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ان کی حقیقت کو رب کے سیوا کوئی جا نہیں اللہ پر متا رب کو کا ساری رات کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ کی پوجا پرست ہو کسی اور کی نہ ہو پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو مومن مسلم ہونے کا مطلب ہے ایمان والا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کہتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا دیکھا ہی نہیں گیا اور آپ تو تب دیکھیں جب کسی ماں نے جنا ہو میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہے <تبق> ان کی حقیقت کو رب کے کوئی جانتا نہیں اللہ کروا رب کا لفظ پہ رہا ساری رات کو تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ کی پوجا پرش ہو کسی اور کی نہ ہو پوری دنیا میں ہر روشک جو مومن مسلم ہونے کا مدعا ہی ہے ایمان والا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اس پر اگر الزام قبر پجاری کا لگا دیا جائے تو الزام لگانے سے اس کے ایمان میں فرق آتا جب وہ قبر کی پوجا نہیں کر رہا تو الزام ذرا اونچی اتنی اونچی گئے سب کو چل چلے ہم قبر پجاری ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے پرستش نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائے سمجھتے ہی نہیں نہ اللہ کا کسی کو شریف ٹھہراتے ہیں نہ اللہ کے کسی کو برابر سمجھتے ہیں نہ اللہ کے کسی کو مثل سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہر قسم کے شریف کے ہے اس کا کوئی جو حصہ بھی ہم کسی کو مانتے نہیں ہم تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جب میت کے سامنے ہوتی ہے اس نماز میں ہم سجدا کرتے کہ کسی کو صبح نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ کو ہے ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے جب میتھے سامنے موجود ہے تب سجدہ نہیں کرتے تو ہم قبر کو کیسے سجدہ کریں گے ایک ہے قبر کو سجدہ کرنا ایک ہے قدم بوسی کرنا دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اور فرق کرنے والی چیز نیت ہے اور میرے آقا نے پہلے یہ اعلان فرما دیا مل آماد بجلی یاد آماد نیتوں کے ساتھ ہیں املوں کا دار و مدار نیت پر ہے تو جب اس کی نیت سہی کی نہیں تو پھر اس کو سجدہ کہا جا سکتا نہیں قبر کو چوم لینا اور بات ہے سجدہ کرنا اور بات اور ہم سجدہ کرتے نہیں کوئی کرے تو اس کو جائز نہیں کہتے اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا صرف اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرتے ہیں نہ تازی سجا کرتے ہیں اس کو حرام اور گناہ کہتے ہیں اگر کوئی کر لے اس کو جائز نہیں قرار دیتے بلکہ کرنے والے کو گناہ کہتے ہیں ہاں قبر کو چوم لینا یہ محبت ہے سعادت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے صحابہ نام سے میں کوئی سے بات نہیں کر رہا میری کتاب موجود ہے قبر کے احکام و آداب میری کتاب پڑھ لے حضرت بلاد حضرت اور تابعین کا بیان سے میں نے کہ کہا نبی پاک کی قبر سے منہ بھی رگڑتے تھے اس پر منہ بھی رکھتے تھے چومتے بھی تھے اور ایسا کرنا ہرگز قبر کی پوجا سنیں خواتین بھی بیٹھے ہیں میں ذرا اشارے سے بات کروں گا چومنا کی عبادت ورنہ پھر کیا کیا چومتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا ابا تو جس کو یہ چومتے ہیں کیا اس کی عبادت کرتے ہیں جواب دیں چومنا عبادت نہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں اور جس کو پوچھتے ہیں اس کو چومتے نہیں آپ کو سمجھ آنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات میں نے اس لیے کی گلی گلی میں چور مچایا جاتا ہے یہ سننی خبر پجاری ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اگر اس کے باوجود کوئی ہم پر الزام لگائے تو پھر وہ خود ملزم ہے ہم نے ایسا جرم نہیں کیا اللہ فرماتا مطلب بل احسانا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو اچھا سلوک کرو یہ کس کا حکم ہے اب آپ یہ اللہ کا کا محبت سے کہیے کہ اس کا حکم ہے اللہ کا اب اس بارے میں یہی موضوع مجھے دیا گیا دو تین باتیں میں کروں گا سے سنیں احسانہ نبز والد اور والدہ پہلے اس کے معنی نے سن لے آپ کے یہاں ماں بھی کہا جاتا ہے باپ بھی کہا جاتا ہے والد والدہ یہ تو اب دو لفظ جو میں نے بتایا والد کہنا یا باپ کہنا ماں کہنا یا والدہ کہنا یہ کچھ لوگوں میں رہ گیا اب تو ڈیڈی ممی ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے لوگ بڑھ گئے اب پاپا بن گیا صبح روزانہ ناشتے میں کھا بھی جاتے پاپا بنا دیا اس کو اس کو ماما بنا دیا اور پتہ نہیں آگے کس طرح ہوگا اب ڈیڈی کہنا بھی ان کو بھاری لگتا ہے اس کو ڈیڈ بنا دیا دا وڈ آف ڈیڈ از ویری بیڈ مجھے, مجھے تو ملو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے مقصر ہو رہے کہ باپ کو بھی مکسر نہ کر کرے سنیں توجہ سے سنیں اس موضوع پر چند باتیں کرتی ہے وہ عورت جس کو آپ ماں کہہ لیتے ہیں وہ اگر والدہ ہے تو پھر اس کو حقیقی ماں کہیں گے ورنہ کسی بھی ماں کی عمر کی عورت کو آپ ماں کہہ سکتے ہیں تو وہ ماں کہلائے گی والدہ نہیں کہلائے گی والدہ وہ کہلائے گی جس نے آپ کو جنا جس نے آپ کو جنا اگر آپ کے والد دوسری شادی کر رہے تو دوسری جو آپ کی وہ بھی وہ ماں کہلائے گی دوسری والدہ کہلا سکتی نہیں دور پلایا کسی عورت نے تو وہ رضائی ماں کہلائے گی والدہ نہیں کہلائے گی والدہ وہ جس نے جنا اور والد وہ جو حقیقی باپ ہے چچا کو باپ کہنا عام ہے عربی میں روایتیں موجود باپ کو آپ اگر وہ والد ہے تو حقیقی باپ ہوگا اس کے علاوہ آپ ہر ایک کو والد کہہ سکتے نہیں والدین کے ساتھ بلائی کرو اچھا سلوک کرو بڑا ضروری موضوع, موضوع ہے اس لیے دو تین باتیں, باتیں حدیثیں اور واقعات سنا کر گفتگو دوں گا توجہ سے سب, سب دو سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکرلی والے والدین اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر میرا اور والدین کا یہاں کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا صرف والدین کا فرمایا پتا چلا ماں باپ معمولی ہستیاں نہیں بڑی شان والی ہیں مطلب یہ پیدا ہوتا ہے میں اور آپ اگر واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو اب ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا چاہیے یہ میں آپ کو ایک دو باتیں جو کہہ رہا ہوں اگر سب لوگ توجہ بچوں سے سننے کے بڑا فائدہ ہو کچھ کہیں گے جی ماں نے جلدیا باپ باپ ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لے ہے اس کے بعد انہوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تو خود محنت کی ہے پل پڑھ کے جوان ہوئے ہیں آج جائیداد بنائی ہے تو ہم نے بنائی ہے قابل ہوئے ہیں تو ہم ہوئے ہیں جو کچھ ہم نے کمایا اپنی محنت کمایا ہے ان کا کیا حق ہے تو آپ کو یہ جو وجود ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ملا اگر یہ وجود نہ ہوتا تو قابلیت ہوتی دولت ہوتی نہیں جو وجود بنیاد ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ان کی وجہ سے آپ کا جسم پورا وجود ان کی وجہ سے ہے کسی سے بڑھ کر ان کا اور کیا حق جاننا چاہتے ہیں دنیا بھر کی آپ کو کوالٹی مل جائے اپنی صلاحیت مل جائے نہیں نہیں آپ بادشاہ بن جائے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے تب بھی ماں باپ کا حق. کا حق ان کا حق برقرار ہے آپ ان کے حق سے کسی طرح اپنے آپ کو الگ رکھتے نہیں لیکن آج برطانیہ میں یورپ میں امریکہ میں دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہاؤس بن گئے ماں باپ برے ہو جاتے ہیں اولاد لاپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں وہ ان کو جس طرح یہاں آپ کا ای ڈی ہوم ہے اس میں جا کے ڈالاتے ہیں کہ یہ خود تلے بڑے وہ نہ رونے والا نہ دھونے والا وہ خود ہوتے ہیں ہمیں کیا ہے وکور سم ہو مجھے اور آپ کو قرآن میں پیغام دیا گیا ہے انسان جب, جب چھوٹا تھا نہ سمجھ تھا کمزور تھا طاقت نہیں رکھتا تھا تجھے تیرے ماں باپ نے پالا پوسا تیری مدد کی جب, جب تُو کسی قابل نہیں تھا انہوں نے تجھ پر مہربانی کی اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو قابل ہے اب تُو ان پر مہربانی کر جتنا فرق ہے ایک کہاوت سناتا ہوں میں نے سنی تو پنجابی میں ہوئی ہے اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں ایک ماں دس بچوں کو پال لیتی ہے دس بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے بتائیں آج یہ حال ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے وہ ماں جو سخت تکلیف اٹھاتی ہے نو مہینے پیٹ میں بچا ہے کتنا پریش کرنا بچتا ہے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے کتنی تکتیاں رہتی ہے پھر بڑی زند... بڑی مشکل سے موت اور زندگی کی کٹ میں اپنے آپ کو ڈال کر بچا جنتی ہے آپ اس کا حق ماننے کو تیار نہیں حدیث تو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا پاسایا اڑتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ کی تعظیم کرو ان کی خدمت کرو ان کا حق ادا کرو ایک ایسی زمین ہے جس کو پتہلی زمین کہا جائے لوگ پیلے پتھر ہیں اس جو پر جوتا چلنا بھی آسان نہیں سخت پتھر زمین جس کو کہتر ہے نوطار है ہے اور وہ اتنے گرم ہے کہ ان پر گود ڈالا جائے تو جلدر کباب ہو جائے سخت گرم بھی ہے نوطار پتھر ایسی زمین پر چھ میل یا تقریباً اتنی مسافر کندھوں پر اپنی ماں کو اٹھا کے میں چلا ننگے پاؤں چلا ہوں جوتا نہیں تھا ننگے پاؤں چلا ہوں وہ پکڑ جو لوٹ और اور اتنے گرم پہ اسے گوشت ڈالے تازہ تو کباب بن جائے میں نے میلو اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر وہ है। तो کیا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے تکلیف ہوتی تھی تیری اس قسمت سے شاید ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو جو تیری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی اس ایک جھٹکے کا شاید ادا ہوا ہوگا پورا حق ادا نہیں ہوا اور ہم आम کیا आम سمجھے بیٹھے جب ماں کو ہر مہینے جا کے سو روپیہ دے دیں گے حق ادا ہو گیا نہیں آپ کچھ کرنے ان کا حق ادا ہوتا نہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری سخت سست باتیں بھی سہ لیتے ہیں ماں باپ سن لیتے ہیں آپ سے نہیں سنی جاتی وہ پورے ہونے کے باوجود سن لیتے ہیں آپ کے لیے پھر بھی بد دو آپ کرتے نہیں کتنی مہربانی آپ کا کوئی دوست ناراض ہو جائے آپ سو جتن کرتے ہیں ماں باپ کو آپ اتنا اہمیت اور درجہ دیتے نہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے برکتیں اٹھ گئی ہیں گھروں سے سکون اٹھ رہا ہے بیٹا باپ سے کہتا ہے آپ نے اگر مجھ کو پالا تو کیا احسان کیا آپ کے باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا آگے ایسی بات اور, اور یہ ساری برکتیں ہیں ماشاءاللہ اللہ ٹی کیونکہ پہلے لوگوں کو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو اب ہے ٹی وی آیا پھر ریسی آ پھر ڈش پہلے سویٹ دیش اور نمکین دینے کیا کم تھی کہ وہ دوسری دیش آ گئی اس ڈیری آ کے آپ کو پہلے کر دیا اس پر آ جناب اب کیبل اور گورنمنٹ خود اس کے لائسنس دے رہی ہے کہ دیکھو اور اپنے آپ کو اسلام سے دور کرو کیونکہ کافر اب آپ کو بم سے نہیں مارنا چاہتا وہ آپ کو بے غیرت بنانا چاہتا تاکہ آپ میں اسلام ایمان کی رمق نہ رہے غیرت ایمانی باقی نہ رہے آپ لڑنے کے قابل نہ رہے پر ہم سب جناب ایک طرف کہتے ہیں کشمیر پر ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور روزانہ چاہ کر فلمیں تو بتائیے آپ پر یہ جو پارٹی کا حملہ ہو رہا ہے آپ کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے آپ اس کے لیے خود تمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اگر جناب کسی گلوکار کا پروگرام ہوتا تو لوگ ٹکٹ دے کے رہے نیند نہیں کے لیکن ملا کا چلتا محبت والے آتے ہیں دوسرے آتے نہیں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ماں باپ کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے اور میں آپ کو بتاؤں وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے ان میں سے یہ اہم ترین گناہ ہے وہ سننے لیں وہ لوگ یہ ضروری بات سننے جو ماں باپ کی گسا کی بے ادبی کرتے ہیں زندگی میں ضرور سزا پاتے ہیں باقی گنا ماں آپ کو جائیں یا باپ میں سزا ملے یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا, دنیا میں ہی مل جاتی ہے کس انداز میں ملے گی کس طرح ملے گی مگر ملے گی اگر بندہ, بندہ توبہ نہ کرے ماں باپ کو راضی نہ کرے تو بچتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بخاری میں حدیث بات موجود اس نے آ کر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے میرے سب سے زیادہ بہترین سلوک کا پست کون ہے کون ایسی ہستی ہے جس سے میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا حضور نے پھر فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا تیسری مرتبہ فرمایا تیری ماں اس نے چوتھی بار پوچھا فرمایا تیرا ماں تین مرتبہ ماں کا فرمایا ایک مرتبہ ذرا اونچی اب آپ صبح میں پڑھ گئے کہ جی سارا ووٹ تو قوانین کو مل گیا مردوں کو مل آئی اب آپ سن لیں باپ کا حق آزم ہے باپ کا حق ماں خود بچہ جن سکتی ہے خود ماں بن سکتی ہے اس کو ماں بنانے والا کون ہے وہی بھی ہے تو اس کا حق آزم یعنی بڑا حق ہے لیکن اب آپ کو سمجھا دوں ایک ہے حق تازی ایک ہے حق خدمت ایک یہ ہے کہ باپ کسی کی زیادہ ماننی ہے اور ایک یہ کہ خدمت کسی کی زیادہ کرنی ہے آپ کے پاس ایک روپیہ ہے ماں بھی کہہ رہی ہے مجھے پیسے دو باپ بھی کہہ رہا ہے مجھے پیسے دو کیا کریں گے شریعت کی بات آپ کو معلوم نہیں سن لیجیے اگر دونوں ایک وقت میں آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے تازی باپ کی زیادہ اللہ... اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور جنت لینی ہے تو ماں کی خدمت رہے گی اور ہمیں اس کی نہیں اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب ماں باپ راضی نہ ہوں تو جنت مل سکتی جواب دے دیں جس کا یقین ہو صرف وہ بولے دوسرے نہیں بولیے بتائیے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے جنت مل جائے گی آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں تو سنیو ذرا مجھے اس بات کا جواب دو اپنے ایمان سے اگر ماں باپ راضی نہیں تو جنت نہیں ملے گی تو اگر نبی راضی نہ ہوا جنت ملے گی پوچھ رہا تو جو لوگ علاج کو شرک کہ مدینے جانے کو کہے کہ مدینے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو مسجد کی نیت کرو نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے نہ پکارو نبی کا نام نہ نا چھومو تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں بتائیے وہ جنت کا راستہ بتاتے ہیں یا کسی اور طرف کا راستہ تو ان لوگوں کو بھی ہم سن سکتے نہیں ہم نے نبی کو راضی کرنا ہے کیونکہ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اللہ ناراض ہو گیا تو نبی سفارش کر دے گا نبی ناراض ہو گیا تو بخشش کی گنجائش کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے محبوب اپنے پستاخوں کے لیے اگر تم بھی معافی چاہو گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے جو محبوب کا پستاخ ہے اس کو معافی نہیں مل سکتی تو اندازہ کر لیں جب, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناراض کرتے تو اس کے لیے جنت کو سوچنا بھی, بھی, بھی درست نہیں اور جو نبی, نبی کو راضی کرے اس کے لیے جند ماں باپ کے لیے دعا کرنا جہاں تک روایتوں میں ہے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لڑکی رہتی ہے جس میں اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتی آپ کو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے بچت کے لیے دعا کریں واپس آ گئے ہیں ان کی مقدس کے لیے دعا کریں اب یہ تو آپ نے ماں باپ کے سنے ماں باپ پر بھی حق ہے اولاد کا کتنے حقوق ہیں تمام تفصیل سناؤں بڑا چاہیے نیک تربیت کریں ان کو याद یاد کرائیں ایمان سکھائیں ابوا جیزا गए کے گئے میں ہر تقریر میں پیغام دیتا ہوں روزانہ پندرہ منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو خود دین سیکھو ان کو سکھاؤ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رسول کے بارے میں کیا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ میلاد کس کو کہتے ہیں علم غیب کے بارے میں کیا معلوم حاضر ناظر کیا یہ ساری باتیں خود سیکھو بچوں کو سکھاؤ اگر بچپن میں ان کو سننی بنا دیا کوئی بگاڑ بگاڑا اور اگر آپ نے نہیں سکھایا تو ماشاء اللہ جو حال ہوگا یہی ہوگا کہ آپ کی قبر پر کوئی سلام کرنے بھی نہیں اور حجیب دل کے مطابق وہ اولاد جو وہ بیٹا جو ہر جمعے کو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک ہی قبر کی زیارت کرے وہاں فاتیاں پڑھے اس کی بخش ہو جاتی ہے اندازہ کریں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ابھی میرے سامنے ایک سمندر ہے باقی آتا لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے اچھا لے سوچا तो نہیں تھا میں نے گھڑی کی طرف ابھی نظر ڈالی ہے میں معافی چاہتا ہوں سوچا تھا ایک گھنٹہ بولو گا دو گھنٹے کے قریب ہو گیا تو میں آخری باتیں کروں پہلی بار میں نے ابتدا کی تھی میلا شریف کا جواب کسی کو چاہیے اور میری کتاب پڑھے ہم لوگوں کے عقیدے قرآن سنت کے مطابق ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہم جان لیں ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر پکڑا رہے ہیں اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں جھوٹے ہیں ہم پر بہتان لگاتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں نبی ولی کی ہم تازی کرتے ہیں اور وہ تعلیم کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا اور ان کی تعیم کا بھی حکم دیا گیا اس لیے کرتے ہیں ہم اللہ کا فضل ہے اللہ کے نزدیک اگر مشرق نہیں تو ان لوگوں کے فصلوں سے ہم مشرق ہو سکتے نہیں تیسری بات ماں باپ سے نیک سلوک کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم سب نے ماں باپ کا ادب کرنا ان سے بھلائی کرنی ہے ان سے نیکی کرنی ہے ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے آپ کو ادب کے لائق رکھیں اگر وہ شراب پیے اگر وہ اڑیاں رہے ماں ننگی ہو کر پھرے آتینیں کھلی ہوئی ہیں بلاؤز کے نام پر ایسی چیٹرا لپیٹا ہوا ہے اولاد کے سامنے کیا چپیں کریں کلبوں میں جائیں تو پھر وہ اولاد کو کیا نیکی سکھائیں گے خود کو نیک بنیں اولاد کو نیک بنائے اور خلاف کوئی حکم نہ دے تو مجھے والدین کے بارے میں یہ موضوع کہا گیا تھا اور میلاد کی بات میں نے مختصر کی ماشاء میری تقریر شروع ہو رہی تھی آجیب صاحب جا رہے تھے تقریر ختم ہوئی ہے تشریف لے رہے انہوں نے وعدہ پورا کیا انہوں نے جو قربانی کی ان کا بہت شکریہ اور میں نے باوجود اس کے کہ مجھے جا کر میرا جو ٹائم ہوتا ہے چار پانچ گھنٹے جو تین چار گھنٹے مجھے ملتے ہیں لکھنے پڑنے میں تو اس کی قربانی دے رہا ہوں تو آپ لوگ ہفتے کی رات ہے ایک وعدہ کرو صبح سارے فجر پڑھو کیونکہ یہ جو آپ رہے ہیں بڑا کباب ہے مگر فجر پڑ سارے پڑھ کے سونا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیکی دے